اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا ذوق نات آج ہے مقابلہ جامعت المدینہ اور خدام المساجد کی ٹیموں کے درمیان ہمارے ساتھ جی ہم آج وقفہ نہیں لے رہے ٹھیک ہے چلے کنٹینیو ہے مدری چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں بڑے معزز محترم اور پیارے اسلامی بھائی ہیں ان کی طرف بڑھیں گے لیکن آئیے پہلے شروع کرتے ہیں اپنا مدنی مقابلہ ذوق نعت سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ کیا بات سلامت سلامت سلامت دیکھا آپ کی آمد مرحبہ خوشی مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ذوق نات کا پانچواں راؤنڈ آپ دیکھیں گے آج ہمارے ساتھ ٹیم خدام المساجد اور ٹیم جامعات المدینہ بہت اہم شعبہ جات دعوت اسلامی کے اور بہت پیارے انداز میں مدنی کام ان میں ہوتا ہے جامعات المدینہ میں درس نظامی عالم کورس کا سلسلہ ہوتا ہے اس وقت تقریباً چھ سو کے قریب دعوت اسلامی جامعات المدینہ رن کر رہی ہے اور بہتر سے بہتری انداز کی طرف ہم گامزن ہیں اللہ کی رحمت ہے آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے اپنے ڈونیشنز اپنے احتیاط کے ذریعے اسی طرح ایک بہت ہی بڑا اور زبردست ہمارا شعبہ خدام جن میں مسجدیں بنائی جاتی ہیں دنیا کے کونے کونے میں جا کر الحمد للہ رسول مسجدیں بنا رہے ہیں اور یہ مسجدیں ظاہر کے کہ کروڑوں اربوں روپے کی لاگت سے بنتی ہیں اس میں بھی آپ کے کی ہمیں ضرورت رہتی ہے آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے ہمارے اسلامی بھائیوں سے ان کا تعارف بھی لیتے ہیں اور جیسے کہ پہلے عرض کیا ہوا ہے کہ ہر ٹیم میں ہمارے ایک ناپخوا ہوں گے جو کہ انہیں سپورٹ بھی کریں گے بعض اوقات ناپخوا کو یہ اسلامی بھائی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے ہمارے ساتھ ٹیم خدام المساجد کے جو اسلامی بھائی ہیں ان میں ہمارے بہت ہی پیارے ناپخوا سہیل رضا بھائی موجود ہیں ان کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں ان سے تعارف لیتے ہیں جی ہزور محمد سہیل شاہ جی ش... اتاری آپ بھی سہیل ہیں ماشاء جی محمد سہیل اتاری سہیل رضا بھائی شعیب ہمارے شعیب بھائی ماشاءاللہ یہ مدری چینل پر ویسے بھی آپ ان کی زیارت کرتے ہیں بہت پیارے مبلغ بھی ہیں اور آج دیکھیں ذوق نات کا مظاہرہ کریں گے ہمارے بائیں طرف میرے آپ کے دائیں طرف ہماری بہت پیاری ٹیم جامعت المدینہ اس میں ہمارے آصف اتاری بھائی ہیں ان کے ساتھ کون ہیں جمال محمد ماشاء اللہ آپ جامع المدینہ میں پڑھتے ہیں کس درجے میں دورہ حدیث شریف دورہ حدیث شریف میں ماشاء محمد شہباز تاریخ محمد شہباز آپ کون سے درجے میں پانچویں درجے میں ماشاء اللہ چلے آج آپ کی خامشہ کی کتابوں کا نہیں بلکہ ذوق ناد کا امتحان ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے جو زیادہ پوائنٹ لیں گے وہ آگے بڑھیں گے آج پانچواں ہے اور جمعے کو آخری پری کوارٹر فائنل ہے اس کے بعد فیصلہ ہوگا کون سی ٹیمیں کوارٹر فائنل میں جائیں گی کوارٹر فائنل میں ہم بہت ساری تبدیلیاں لا رہے ہیں نئے سیگمنٹس لا رہے ہیں پوائنٹس کا انداز بھی کچھ مختلف ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہیں جمعہ کے دن جو ہے وہ آپ انشاءاللہ سلسلہ دیکھیں گے اور دیکھنا نہ بھولئے گا سلسلہ ہماری بہت پیاری ٹیموں کے درمیان ہے مدرسۃ المدینہ اور مکتبت المدینہ کی ٹیم کے درمیان جس ٹیم میں ہمارے مرحوم کامران بھائی تھے ان کا مقابلہ بھی جمعہ کو ہونا تھا لیکن افسوس کے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے وہ اس دنیا میں نہیں ہے اس دنیا سے پوچھ کر گئے ہیں اور مرحوم ہو گئے پتہ نہیں کب ہمارا بھی بلاوا آ جائے داع اجل کو ہمیں لبیک کہنا پڑے اس لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے توبہ کر کے اپنے ایمان کے فکر کرتے رہنا چاہیے اور آئیے دیکھتے ہیں کون سے سی سیگمنٹ سے انہیں گزر کر آگے بڑھنا ہے آج دکھائیے چھ مراحل ہیں روزانہ کی طرح مدنی اشار کی تکرار اس سے شروعات ہوگی اور چھ مراحل میں جو زیادہ پوائنٹ لیں گے انہیں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا آپ سب جوش میں ہے نا بھائی یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب ان کی حوصلہ افزائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہے اور جوش و جذبے سے مدنی مقابلے کو آگے بڑھانا ہے ان شاء اللہ آپ کی کالس بھی ہم لیتے رہیں گے اگر آپ کال کر کے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر آپ کی اسکرین پر آتے رہتے ہیں آپ کال کر کے اپنی رائے اپنے تاثرات اپنی فرمائشیں ہمیں دیتے رہیے آئیے شروع کرتے ہیں پہلا مرحلہ جس کا نام ہے مدنی اشعار کی تکرار سلامتی سلامتی سلامت مدنی اشار کی تکرار یعنی بیت بازی اس میں ہم ایک شیر پڑھیں گے پھر یہ دونوں ٹیمیں سے لے کر آگے بڑھیں گی جو بھی شیر پڑا جائے اس کے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے شیر پچیس سیکنڈ میں سنانا ہوگا تین منٹ کا وقت ہوگا اس مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے اگر کسی ٹیم نے بازی اپنی طرف لے لی تو دو پوائنٹس ملیں گے اور اگر دونوں برابر چلتے رہے تو کسی کو آ, پیچھے نہیں جانا پڑے گا دونوں کو برابر پوائنٹس دیے جائیں گے میں پہلا شعر پڑھتا ہوں آپ تیار ہیں سہیل بھائی آپ بھی تیار ہیں بھائی ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کاف سے شیر, شیر پڑیں گے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے کعبے کے بدرو دجا تم پہ کڑوڑو درو تائبہ کے شمسودہ تم پہ کڑوڑو کروڑو درو سبحان اللہ ہر شیر پر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کی سدائے ہوں تمہیں اشار پڑھنا ہے نا طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی کس ہے غم کہنا چاہیے یار چلیں اسے مان لیتے ہیں میرا میم مجھے ڈر پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے مائی عشق بھی پلانا مائی عشق بھی پلانا مدنی مدینہ مدنی, مدنی مدینے والے سبحان اللہ میم میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل دھکانا مدنی, مدنی والے مدنی مدینے والے ماشاء اللہ پھر با آیا با باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے یہ, کی یہ کی یوں نہیں ہے وہ یہ راتیں سے شروع ہوتا ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی با بیس سے شیر پڑیں گے لالو پھر مجھے اے شاع بہروبر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینہ تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ میں میم آج میم زیادہ آ رہا ہے محبت میں اپنی گمایا نا پاؤں میں اپنا پتا یا اسٹوڈیو میں آواز بڑھا دیجئے ماشاءاللہ نون سے شیر پڑھیں گے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے <سطور> اٹھا لے, <اوٹھا> لے جائے تھوڑی <سطور> خاک ان کے آستانے سبحان اللہ علف آ گیا ان کی محک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں جس سمت آ گئے بٹھا دی جس طرح جس راہ جس راہ دی چل دیے بتا دیے اتنا آسان شیر میں آپ گھبرا رہے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں جی جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں تماشا نہیں ہے یہ شعر مسکراتے ہوئے تو پڑھنے کا نہیں ہے چلے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے توجہ نہیں ہوتی ہے جی یہ عبرت یا یا اِلاحی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ شاید مقابلے میں آج پہلی بار یہ آیا ہے جی جب جین جین سے شیر پڑیں گے آپ کے پاس تقریباً 35 سیکنڈ ہے اس مقابلے کو جاری رکھنے کے لیے کوئی اپنی طرف بازی لینا چاہے تو اس وقت میں لے سکتا ہے جیم دوسری بار جیم ملا آپ اللہ اکبر <سيق> دو پوائنٹس کا سوال ہے چمک جیم جیم پچیس کے بجائے پینتیس سیکنڈ ملے جیم بہت سارے اشعار ہیں اتنی جلدی نہ جانے دیں سہیل بھائی ایک وقت آپ تک ختم ہو گیا ہے بتائیں گے جی جی بتائیں ختم ہو گیا چلے آپ ریلیکس کر لے چائے منگوا دوسرا نہیں بتائیں گے ہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نبو نے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگو بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ جو وقت ہوتا ہے یہ وقت اس لیے ہوتا ہے کہ یہ Uh, مطلب تین منٹ تک یہ مقابلہ چلے گا آخری شیر کے لیے ہم پچیس سیکنڈ اضافی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ان پچیس سیکنڈ میں تو انہوں نے شیر سنا دیا ہے اب جیسے مجلس فیصلہ کرے انہوں نے شیر پڑا ہے uh, وقت ختم ہونے کے پچیس سیکنڈ پہلے پہلے جواب دیا ہے آگے جیسے بتائیں مجھے مجھے بتا دیجئے پچیس سیکنڈ میں دیا ہے کہ نہیں آپ بتا دیجئے ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے شبحان اللہ دونوں ٹیموں کو برابر پوائنٹ دیے جائیں گے اور دو دو پوائنٹس ہو چکے ہیں اب ہماری دونوں ٹیموں کے اس مرحلے کے دو پوائنٹس تھے آخری شیر آپ کا وقت ختم ہونے کے بعد پچیس سیکنڈ میں پڑھ دیں گے تو آپ کو پوائنٹ مل جائیں گے مدنی اشار کی تکرار ایک بڑا زبردست یونیک انداز ہوتا ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی لطف ملے گا بعض لوگ گانوں کے اشار پہ کرتے ہیں گانوں کے اشار پر کیا فرماتے ہیں حضور بالکل ایک عجیب بن جاتا ہے اچھا مائک میرے پاس ہے چلے کوئی بات نہیں آپ میں سے کوئی آئے گا مدنی اشار کی تکرار کرنے کے لیے باپو آپ کے پاس مائک ہے کہ نہیں اچھا. یہ لے لیجیے دو اسلامی بھائیوں کو ہم لیتے ہیں یہاں پر کریں گے مدنی اشار کی تکرار اس دن کی طرح نہ وہ پہلے ہی شیر میں ہار مان گئے تھے چلے آج دیکھتے ہیں ابراہیم بھائی کو چلیں آپ بھی آ جائیں آ جائیے ابراہیم بھائی وہاں چلے جائیں ماشاء اللہ مرحبا کیا نام ہے حضور آپ کا محمد کاشف کاشیف بھائی چلیں آپ ادھر آ جائیں تھوڑا سا جی آپ نے پہلا شیر پڑھنا ہے یہ دوسرا پڑھیں گے دیکھیں کہاں تک چلتا ہے سلسلہ پہلا شیر دیں پہلا شیر یہ ابراہیم بھائی سے لے جاؤ جلال دو نہیں مانو ملال دو سوزے بلال بس میری زولی میں ڈال دو جی، سین سے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی واہ بھائی ماشاء ٹیم سے بھی زیادہ فاسٹ ہیں سین سب اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب اچھو نہیں ہے سارے سارے اچھو اچھا جسے ان... سب انچوں سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی چلیں مان لیتے ہیں ان کو تھوڑی پوائنٹ دینا ہے ہو کرم سرکار اب تو ہو گئی گمبے شمار جا ندیلوں کے دو جہاں دو جہاں کے لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں یہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے آپ لوگ جاہو جیم جیم جاہو جلال دو نہیں یہ دوسری بار پڑھ رہے ہیں آپ نہیں آد آ رہا چلے انہوں نے ویسے ہار مان لی چلے بھائی کیا بھائی کو دیتے ہیں تحائف انہوں نے بہت پیارا مدنی مقابلہ کیا پانچ اشار پڑے گئے ابراہیم بھائی کو بھی تحفہ دینا چاہیے ماشاء اچھا خدام المساجد میں بھی ہیں آپ کو سپورٹ کرنے آنے لگتا ہے مرحبا مدنی اشار کی تقرار ہوئی اور کاشیف بھائی نے پوائنٹ نہیں توحفے حاصل کیے ہیں یہ ہماری ٹیم میں نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا کس کے ہیں کتنے پوائنٹ پھر شروع کریں گے اپنا اگلا مدری مقابلہ اگلا سیگمنٹ دو دو پوائنٹ ہو چکے ہیں کوئی بھی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے آئیے شروع کریں اپنا اگلا مدری مقابلہ درست کیجیے کی <تص> کچھ درست کرنا ہے کیا درست کرنا ہے یہاں پر میرے سامنے پزل باکس ہے ایک شیر دونوں ٹیموں کو باری باری دکھایا جائے گا اور انہوں نے کم سے کم وقت میں اس شیر کو یہاں پر درست کر کے لکھنا ہے بنانا ہے ان کے پزل یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور جو شیر ہوگا وہ انہیں اسکرین پر دکھایا جائے گا شروعات کرتے ہیں خدام المساجد کی ٹیم سے دیکھیں کتنی دیر میں یہ شیر پورا کرتے ہیں اور پھر اپنے حاضرین کو بھی موقع دیں گے کون سا شیر ہے آج ان کے لیے بہت پیارا شیر ہر پھول میں بو تیری ہر شما میں ذو تیری بلبل بل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ یہ ہے خدام المساجد والوں کا باکس کون آئے گا آپ میں سے آپ آئیں گے ماشاءاللہ آئیے آپ نے خد آنے کا فیصلہ کیوں کیا اپنے اسلائی بھائی کو بھی موقع دے سکتے ہیں تیاری نہ ہونی چاہیے نہیں تیاری بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ آپ کی آپ گھبرائیں نہیں آپ کا یہ باکس ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے ہر پھول میں بو تیری چودہ سیکنڈ ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت تیز ہاتھ چل رہا ہے اس باکس میں اور بھی کسی شیئر کے فزل ہو سکتے ہیں ماشاء اللہ تھرٹی نائن اسپیڈ دکھانی ہوگی ز ہے ز فٹی نائن منٹ بلبل ہے تیرہ بلبل میں بو تیری ہر شو ایک منٹ تیرہ سیکنڈ ابھی تک شیر پورا نہیں ہوا بلبل ہے تیرہ ہے کہ ابھی تک پورا نہیں ہوا پروانہ ہے پروانہ آپ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں وہاں سے پروانہ ہے پروانہ ایک منٹ انتیس سیکنڈ ہے کائیں ہے کائیں آپ نے لگا دی ہے پہلے غلط جگہ رکھ دیا اب آپ کا ہوا شیر مکمل ایک منٹ ایک منٹ فورٹی فائیو سیکنڈ میں یہ شیر مکمل ہوا ہے کافی دیر لگائی لیکن بہرحال بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے شیر مکمل ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اور ایک منٹ 45 سیکنڈ کا ہدف اگلی اگلی ٹیم کو جو ہے آپ تشریف لے جائیں ماشاء اللہ اگلی ٹیم بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کچھ لیٹ ہو جائے ان کو کوئی چانس مل جائے دو پوائنٹس کا یہ مقابلہ ہے اس کو ریمو کریں گے یہاں سے اور انہیں پھر اب شیر دیں گے یہ شیر کون سا مکمل کریں گے یہیں پر اسی طرح پزر انہیں مکمل کرنا ہے ہماری ٹیم خدام المساجد والے سہیل بھائی اتنی دیر کیوں لگی شیر تو مشہور ہے آپ کو یاد ہی ہوگی خیر یہاں آنے کے بعد ہوتا ہے ایسا کوئی بات نہیں اگلی ٹیم کا دیکھتے ہیں کیا کیسی تیاری ہے جی دکھائیے جامعت المدینہ والوں کے لیے کون سا شیر ہے جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو عادت ہو بد کر بھلی گو سے آزم شیر یاد ہے آپ کو سب کو یاد ہے کون آئے گا اللہ بھائی مرحبا آپ کا ہے یہ باکس آپ کا شعر آپ کو یاد ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے ان کا وقت ویسے ڈر ہے دیکھیں گے تھوڑی ہم نے تو کیا یاد ہے جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو عادت ہو بد کر بھلی غو آزم یہ پورا کرنا ہے بھائی کا ہاتھ بہت تیز چل رہا ہے لگتا ہے لے جائیں گے آپ کی ٹیم آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے وہاں سے اچھی کر ایک منٹ تک پہنچ گئے ہیں ابھی تک شیر پورا نہیں ہوا جو عادت بد کر بھلی جو قسمت ایک منٹ پندرہ سیکنڈ میں انہوں نے شیر آل مکمل آل کر دیا ہے جو عادت ہو بد کر بھلی بہت سے آزم یہ شیر دیکھیں آپ کے سامنے ہے اور ہمارے ناظرین بھی دیکھیں حاضرین بھی شیر پورا ہو گیا ہے نا واقعی تھوڑا سا ماشاء بہت ہاتھ سلو چل رہے تھے لیکن آپ کے پاس مارجن کافی تھا ایک منٹ پندرہ سیکنڈ میں شیئر پورا ہوا اس کو یہاں سے ہٹائیں گے آپ میں سے کون آئے گا ماشاءاللہ حاجی امین صاحب کے شہزادے نظر آ رہے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں آئیے یہی شعر آپ نے بھی لگانا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی ہیلپ کر لیجیے شیر ہے جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو عادت ہو بد کر بھلی غو سے آزم آپ کو شیئر یاد ہے ادھر کیا نام ہے آپ کا ملاد رضا میلاد رضا ابن حاجی امین ماشاءاللہ ویلکم آپ کو سلسلے میں کہتے ہیں اور یہ شیر یاد نہیں ہے وہ یاد ہے ہر پھول میں بو تیری زو بل بلبل تیرا بل بل پروان ہے چلیں یہ شیر پورا کریں ادھر آ جائیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے آپ سے آپ کا ہے ہدف ایک منٹ اور پینتالیس سیکنڈ بہت ہے ہر پھول میں بو تیری ہر شما میں زو تیری بو تیری دیکھیں محمد حسن میں کتنا ہے ذوق نات ملاد رزم ماشاء اللہ شاید اس ٹیم سے جلدی بنا رہے, ہیں. رہے ہر شمع رہے میں جی آپ کے پاس ابھی رہے وقت کم ہے پچاس سیکنڈ ہو گئے اچھا آپ کا ایک منٹ سات سیکنڈ ہوا ابھی تک شیر پورا نہیں ہوا ہو گیا شیر پورا ہو گیا ہو گیا دیکھ لیں غور سے دیکھ لیں ہو گیا پورا ہر شمالی ہو گیا پکی بات ہے دیکھیں کچھ رہ گیا ہے ٹھیک ہے کہاں لگے گا اب ہوا ہے شیر مکمل ایک منٹ سینتیس سیکنڈ میں انہوں نے شعر مکمل کر لیا ماشاءاللہ اللہ تو یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کتنے نمبر ہیں آنکھ ہو گئے؟ نمبر, ایک نمبر ہے ذہن سے نکل گیا دا. تو چلیں ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے قلم تسبیح مقدس پانیوں کا مجموعہ ماشاءاللہ یہ مدری مقابلہ جو ہے وہ جاری ہے دو مرحلے ہوئے ہیں ایک ٹیم بہرحال اس میں پیچھے رہ جاتی ہے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کس کے ہیں کتنے پوائنٹ دو نمبر ہیں خدام المساجد والوں کے جامع المدینہ والے چار پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں یعنی اب تھوڑی سی برتری حاصل ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آگے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا حال نعرہ لگائیے فیضانے حضرت مصردی آل مصردی آل حضرت مصردی مصردی آل آل حضرت کی رہے مرحلہ ہے ایک لفظ ایک شعر دونوں طرف کی ٹیموں کو ایک ایک لفظ دینا ہے اپنی سامنے والی ٹیم کو اور ایسا شعر وہ سنائیں گے جس میں وہ لفظ آتا ہو پچیس سیکنڈ ہوں گے کوئی بھی لفظ آپ دے سکتے ہیں آپ کو اختیار ہے اب ایسا ہو کے سامنے والے سنا بھی سکے نہیں سنائیں گے تو آپ کو سنانا پڑے گا بہرحال چلیں پہلا لفظ لیتے ہیں خدام المساجد والے کیا لفظ دے رہے ہیں جامعت المدینہ والوں کو یہاں والے کوئی بھی ہیلپ نہیں کریں گے بس سبحان اللہ کی سدائیں لگائیں گے جی ریشوں جی ریشوں ریشوں ریشوں ریشو ریشو جلدی ریشوں راہ ریشوں ریشوں اٹھارہ سترہ سولہ ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے دس سیکنڈ باقی ہے اب ہر مانگے اچھا میں اشارہ دوں اب وقت ختم ہو جائے پھر دیتا ہوں یہ اکثر مدی مذاکرے میں شیر پڑا جاتا ہے خلیل بھائی پڑھتے ہیں ہمارے اے, اے, اے, اے پہنچ گئے لیکن وقت نہیں ہے چلے آپ سنا دیں جو شیر آپ کے ذہن میں ہے یہ اکثر ساتھ ان کے شان و کر کا رہنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زاہد مہربانی ہے زاہد مہربانی ہے سبحان اللہ آپ جواب نہ دے سکے ایک پوائنٹ نہیں ملے گا اب آپ دیں گے انہیں لفظ لفظ مسبی ہا جی مسبی ہا مسبی میں تو پہنچ گیا ہوں چلے مسبی ہا انیس سیکنڈ باقی ہیں نہیں آ رہا چلے میں اشارہ دوں وقت ختم ہو گیا ہے جواب نہیں دے سکے شاید حامد رضا خان صاحب کا شعر ہے نا پہنچ گیا ہوں وسط مصبیحہ پر سر رکھے انگوٹھے کا اگر نام علا ہے لکھا ہا ہے اور علی ہے لام دو نام علا نام علا ہے لکھا ہا ہے اور علی ہے لام دو چلے بھائی یہ شعر بھی ان کا درست نہ ہو سکا آپ جواب نہ دے سکے بہت مشکل لفظ لے کر آئے مستب کہتے ہیں کون سی انگلی کو یہ غالباً اس کو کہتے ہیں شہادت والی کو کہتے ہیں شہادت والی کو ہاں شہادت والی کو اس سے تصدیح پڑی جاتی ہے غالباً اس کو کہا جاتا ہے بہرحال یہ اس سے مراد اس شعر میں جو ہے لگتا ہے کہ یہی مراد ہو اگلا لفظ جی آسان کر دے آسان کر دجیوا کاروبار کاروبار کاروباری آدمی ہے ویسے بھی کاروبار آسان کام آزاد آپ سے دور کو مارکیٹ میں بھیج دیا 20 سیکنڈ ہے کاروبار آپ کے پاس 14 سیکنڈ ہے نور بار تو کاروبار جی نور بار نہیں کاروبار 5 سیکنڈ ہے جلدی جواب دیجیے آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے جواب نہیں دے سکے پھر وہ دین حق کی راہ میں تعف میں زخم کھائے افسوس ہم پھنسے رہیں بس کاروبار میں اللہ اللہ امیر علیہ سنت کا یہ شعر ہے جواب نہیں دے سکے آسان ان مانو کرتا کہ شعر آسان تھا لیکن اتنا مشہور شعر نہیں ہے چلے آپ دیں گے اگلا لفظ میں مرکہ آ آپ تو آج ڈھونڈ کے لائن لگتے ہیں منقہ تو نہیں ہے کشمش کی قسم مورکہ مورکہ وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا جی مرکا کا کیا مطلب ہے یہ نہیں بتا آپ کو آپ نکال کے لے آئے 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس مرکہ انہوں نے تو یہیں سے ٹھنڈا دکھا دیا چلیں آپ بتا دیجئے کیا ہے شیر نامے خدا مرکا نامے نام خدا مرکا نامے خدا رخ حبیب بینی علی ہا دہن زلف دوتا ہے نام دو گلاب <سلام> روز ماشا شفیع خیر الام نہیں نہیں اس کلام کا نہیں اس کا ہے سر ہے دن ہے کھلا ہوا مگر وقت ساہر ہے شام دو چاند سے ان کے چہر پر گیس فام اس کلام کے شعر بڑے مشکل شعر یاد کیے ہیں آپ نے کتنی دیر لگی تھی یہ مجھے پہلے سے یاد ہے پہلے سے یاد ہے تو مورکہ کا مطلب نہیں نکالا اب تک آپ نے مانا بھی دیکھ لیجئے گا جی اگلا لفظ آخری لفظ کوئی کسی کو پوائنٹ نہیں لینے دے رہا زاہیب زاہیب چلے بھائی زاہب زاہب میں تو پہنچ گیا ہوں زاہب مانے جانے والا زاہب آسان شیر ہو گیا میرے خیال سے اگر بتانا چاہیں تو وقت ختم ہو رہا ہے نہیں آج اعلی حضرت کا شیر ہے جی بتا دیں عرش احمن نہ میں مہانی می مان... می مہ می می می می می ہے میں ہے ہے لطف ادنو یا احمد نسیم لن ترانی زبان اللہ نہ عرش احمن نہ انی ذاہب میں مہمانی مان ہے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے جباب ایک بار پھر نہیں لے سکے آخری حرف دیں گے آپ آخری لفظ ممات ممات بات مماد چنے بھائی ایک اور مماد کا کیا مطلب ہے مرنا موت موت اللہ پھر منا کر رہے ہیں موت سے پڑھ لیں موت سے مماد ہی ہو ملتا جلتا ہے نا موت چلے آپ ہی بتا دیں یہ نہیں بتا پا رہے کو بھی ہے ایک دن پہن دو اللہ یہ اسی کلام کے تین الفاظ انہوں نے دے دیے جامعت المدینہ والے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان دونوں کے لیے سبحان اللہ سدائے ہوں اور اس مرحلے میں کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں لیا اس لیے کسی کو کوئی نمبر نہیں ملے گا یہ مرحلہ کافی پہلے سے زیرو زیرو جا رہا ہے اور اب آگے ہمیں مشورہ بھی آیا ہے کہ یہ لفظ آپ خود ہی دیا کرے اب کیونکہ یہ تو ایسا لے کر آتے ہیں کہ ہمارے ناظرین سوچتے ہی ہوں گے کہ یہ کہاں سے آیا ہے آپ جواب دیں گے آپ سے سوال ہے ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ آئے چراغ چراغوں کا زمانہ نہیں رہا لیکن شیروں میں ہے چراغ جی آگے آ کیا نام ہے آپ کا ماشاء اللہ سنا کو چراغ ہے کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس سبحان اللہ ان کو توحفہ پیش کریں گے چلے ایسا شعر سنائے جس میں لب آتا ہو پانی پانی پانی تو سب کو آنا چاہیے ملے گا بھی پانی جی کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا سبحان اللہ حوصلہ افزائی کیا کرے یہ شعر شروع ہوتا ہے پیتے ہیں تیرے درکا ٹھیک ہے ایسا شعر سنا جس میں لفظ آتا ہو خیر الور خیر الورا جلدی جی حضور خیر البشر پر لاکھوں سلام خیر البشر نہیں خیر الورا تشریف رکھے کوئی بات نہیں جی آ جائیں آگے مصطفیٰ خیر الوراہو سرورے ہر دو سراہ اپنے اچھوں کا تو سد ہم بدو کو بھی نہیں سبحان اللہ انہوں نے دو شیر سنا دیے ورنہ یہ ایک شیر بھی کافی تھا ماشاء تشریف رکھے چلے ایسا شیر سنائے معذرت جس میں لفظ آئے انگلی اگلی نہیں اٹھائیے گا ہاتھ اٹھائیے گا آپ سنیں گے ماشاءاللہ آپ تو ویسے پچھلے سلسلے میں بھی, بھی سنا چکے ہیں نا چلے ایک بار پھر چاند ادھر اونگلی اٹھا دے ماج میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نو راہ آپ نے امامہ باندھ لیا پہلے ٹوپی میں آئے تھے بلکہ ننگے سر آئے تھے اب امامہ پہنیں گے مستقل انشاءاللہ نمازوں میں بھی پہنیں گے انشاءاللہ شاء ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے چلے ایسا کوئی شعر سنا جس میں لفظ آئے انہوں نے اچھی نیت کی تو ریاض کے کے مبارک الجنا اللہ کیا بات ہے ایسا شیر سنا جس میں لفظ آئے اعتبار اعتبار کا کوئی سنائے گا مشکل ہو گیا آپ سنائیں گے اعتبار آپ تو اعتبار نہیں آ رہا مجھے کون سا ہے جی سنائیے ہوئے ہمارے ہم ہم دل کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا سبحان اللہ ماشاء اللہ بھائی اچھی ان کی تیاری ہے ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے ان کے لیے تو زور سے سبحان اللہ کی ستا ہے ماشاء اللہ ایسا کوئی شیر سنا جس میں لفظ آئے نسل پاک سب سے چھوٹا مدنی منہ آپ سنائیں گے چلیں جلدی تیری نسلیں پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور سبحان اللہ آہ! چلے ایسا شیر سنا جس میں لفظ آئے آمد جی چلے مدی منی سے لیتے ہیں ماشاءاللہ آمد مصطفی مرحبا مرحبا یہ شیر تھوڑی ہے اچھا یہ شیر ہے شیر ہے آمد مصطفی مرحبا مرحبا پورا کریں یہ تو ایک مصرا ہے احمدے مرحبا مرحبا, مرحبا, مرحبا, مرحبا, مرحبا سبحان, اللہ. سبحان اللہ کوئی ہے جو نعرے لگائے زور سے لگانے جی سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا کی آمد. مرحبا مرحبا, مرحبا, کی آمد. مرحبا اتار کی آمد, کی آمد نہیں آقا ہے اتار کی آمد ٹھیک ہے نعرے بھی لگانے ہیں انشاءاللہ شاء بھائی آج بارہ تاریخ ہے پتہ ہے آپ کو بارہویں شب ہے کچھ نعرے ہو جائیں سرکار کی آمد بھرا سردار کی آمد رسول کی آمد بھرا حضور کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد سردار کی آمد میرے نبی نور کی مربع موتفا my ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ ہمیں ان اللہ آخری دم تک میلاد منانا ہے اعلیٰ حضرت کا وہ کون سا شعر ہے جس میں آپ نے میلاد کا ذکر کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ان اللہ حشر تک سرکار کا میلاد مناتے رہیں گے ان شاء اللہ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ اس سے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو اسکور بورڈ دونوں ٹیموں کے دو مرائل سے گزر کر کتنے پوائنٹس ہیں آپ دیکھیے اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع کریں گے اب ہے ایک دلچسپ مرحلہ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں اس کا نام ہے نصیب آپ کا شروع کیجیے نصیب آپ کی سلام سلامتی سلامت سلامت میرے سامنے سات رنگوں پر مشتمل سات باکسز ہیں ان میں سے کچھ بھی نکل سکتا ہے سوالات انامات، تائف مدنی چیک کچھ بھی نکل سکتا ہے کچھ مائنس بھی ہو سکتا ہے تو اب ان کے نصیب پر ہے دونوں ٹیموں کو دو دو موقع ملیں گے یہ کسی کو بھی بھیجیں جو نکلے آنے والے کا اگر سوال ہوگا تو اسی کو جواب دینا ہوگا دوسرا کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا ایک اسلامی بھائی دو دفعہ بھی آ سکتے ہیں تو کون آتا ہے خدام المساجد کی ٹیم سے شعیب مدنی بھائی آئیے کون سا رنگ پسند فرمائیں گے واہ کوئی سوال نہیں ہے نہ کوئی پوائنٹ ہے ان کے لیے ہے توحفہ تو دلا سے کعبہ کے مقدس ان کو داغے پیش کیے جائیں گے سبحان اللہ پہلے میں سوال نہیں ہوا ان کے لیے بھی اب دیکھیں ان کے لیے کیا نکلتا ہے کون آ رہا ہے آپ میں سے جامعت المدینہ کی ٹیم ویسے آپ کو دو پوائنٹس کی ضرورت ہے کون سا رنگ پسند کریں گے سب آپ کے एक ہے ایک نمبر کا ایک سوال اگر آپ نے وہ پورا کر دیا تو ہم آپ کو دیں گے ایک پوائنٹ وہ ہے امیر علیہ नारे کے لکھے ہوئے پچیس نعرے آپ نے لگانے تیار ہے آپ پچیس نہیں ہوئے تو پوائنٹ نہیں ملے گا لیکن اس میں مائنس بھی نہیں ہوگا جو بھی آپ پچیس لگانے ہم گنیں گے آقا کی آمد مرحبہ دلدار کی آمد مرحبا سہنے کی آمد مرہبہ مہنے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبہ نور کی آمد مرحبا زاہد کی آمد مرحابہ عابد کی آمد مرحبا عابد کی آمد مرحبا آرام سے لگائیں کوئی مسئلہ نہیں دس پیارے کی آمد مرحبا پیارے ہو گیا نا دس اچھے کی آمد مرحبا اچھے بھی ہو گیا سونے کی, سونے, کی سونے بھی, بھی گیا دلدار دل دلدار بھی کی آمد مرحبا گیارہ شاہد کی آمد ہو گیا گیارہ ہوا دلدار کی آمدار ہو گیا جی چلے جاہد نہیں ہوا تھا کی آمد مرحبا خالد بشیر کی احمد مرحبا کی آمد مرہبہ بشیر کی آمد مرہبہ منیر کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا پندرہ روف کی آمد مرحبا اولا کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا آپ کی ٹیم سے روف کی آمد مرحبا چیارے کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرہبہ سترہ نبی کی آمد مرحبا اٹھارہ اٹھارہ تک تو پہنچا دی ہے سات رہتے ہیں سب سے اچھے کی اچھے ہو چکا ہے پیارے بھی ہوگئے بشیر فاروق نہیں چلے بھائی ان کو جواب دینے میں دشواری ہوئے گی آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا معذرت کے ساتھ چلیں آپ اپنی جگہ پر بشیر لے آئیں بہت اچھی کوشش کی اس کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہو جاتا ہے جب یہاں آتے ہیں تو اچھے اچھوں کو نارے جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں تو یہ ناپخا ہوتے تو ابھی آسام کا کوئی نہیں لگا سکا بدری چرل کے ناظرین یہ بھی ایک مقابلہ ہے کچھ بھی نکل سکتا ہے ان کا نصیب اب کون آئے گا دوبارہ آپ میں سے آئیے مرحبا سہیل بھائی کون سا باکس پسند کریں گے نیلا یہ شیر ہے اور آپ نے اس شیر کے خالی حصے کو پورا کرنا ہے شیر کا خالی حصہ پورا کریں گے اگر پہلے مصرے میں پورا کیا تو ایک پوائنٹ دوسرے میں بھی پورا کر لیا تو دو پوائنٹ دو پوائنٹ کا ہے آپ کی کمی پوری ہو جائے گی اب دیکھیں آپ کو یہ شیر یاد ہے کہ نہیں فل ان دا بلینک شیر ہے تہباد سے ہم آتے ہیں کہیے ڈیش ڈیش ڈیش والو کیا دیکھ کے ڈیش جو وہاں سے یہاں آیا اب دونوں دو مصروں میں آپ کے لیے ایک پوائنٹ ہے پورا کریں گے بدل لے سکتے بدل نہیں سکتے جو آ گیا وہی جواب دے گا نہیں آتا کوئی بات نہیں آپ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں کوئی کیا؟ ہے کیا؟ یہاں سے جو جواب دے گا اس شیئر کو کوئی پورا کرے گا باپو آپ کر رہے ہیں سے ہم آتے ہیں کہیے کہ جنا والوں کیا دیکھ کے جتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا سبحان اللہ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ایک حرف کا وہ فرق ہے تہبہ سے ہم آتے ہیں کہیے تو جنا والو کہیئے کہ نہیں ماشاءاللہ اللہ باپو بھی ہمارے بہت اچھے ناطخہ ہے تہبا سے ہم آتے ہیں کہیے تو جنا والو کیا دیکھ کے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا یعنی مدینہ چھوڑ کے کیوں آ گیا یہاں پہ کیا رکھا ہے مدینے میں سب کچھ ہے کون آئے گا آپ میں سے آخری بار دو دو بار دونوں ٹیموں کو موقع ملتا ہے جی آسی بھائی براؤن براؤن آپ کے لیے ہے سوال جواب دے گا آنے والے خود آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا یہ ہے آپ کے لیے شیر اور آپ نے بتانا یہ کس کا شیر ہے غریبوں سوائے در مستعفی کے کہیں بھی نہ ہوگا گزارا تمہارا اور جہاں میں نے انگوٹھا رکھا ہے یہاں اس پہ جواب بھی لکھا ہے بتائیں گے آپ پچیس سیکنڈ میں یہ کس کا شیر ہے ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں و سوائے درے مستعفی کے کہیں بھی نہ ہوگا گزارا تمہارا چوتھا مرحلہ جاری ہے اور اب تک حامد رضا جی تین سیکنڈ آم ہے جو بھی چاہے حامد آپ نے کہا مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی کا یہ شعر ہے اور آپ کا جواب دیکھ لیتے ہیں اسی پر ہاں بھائی اس پر لکھا ہوا ہے درست جواب کیا ہے بہت چھوٹا لکھا ہے درست جواب ہے مولانا جمیل اور قادری کادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر تھا آپ جواب درست نہ دیکھ سکے کوئی بات نہیں دونوں کو دو دو موقع ملے اور کسی نے بھی اس مرحلے میں بھی پوائنٹ نہیں لیا کیا کہ لیا ہے چلے بھائی مدری چینل کے ناظرین یہ بھی نصیب ہے کوئی بہت سارے پوائنٹ لے سکتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کبھی کسی کے لیے پانچ پوائنٹ نکل آئے تو اپنے حاضرین کو بھی موقع دیں گے لیکن اس سے پہلے آج کا جو سوال تھا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی عہل نے کتنے حج کیے کا جواب اعلی رحمت اللہ تعالی نے دو حج کی سعادت پائی ان میں سے درست جواب دینے والوں میں سے چند کے نام جی درست جواب دینے والوں میں سے بارہ کے نام شامل کیے ہیں اور وہ یہ ہیں شاہ زیب اسلام آباد بنتے صادق ڈیرا غازی خان بنت ابراہیم بہاڑی محمد تارق اتاری باب المدینہ کراچی محمد رمضان اتاری سردار آباد فیصل آباد بنتے عبد الرحمان حافظ آباد محمد علی راول پنڈی عظیم اتاری اوکاڑا بنتے عبد المجید اطاریہ زمزم نگر حیدرآباد بنتے اسلم اطارآباد جیکبآباد بنتے عبد الرشید دبئی عرب امارات حسین خانے وال ان بارہ کے درمیان قرآندازی ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ آصف بھائی پرچی نکالیں گے اور نام اناؤنس کیا جائے گا کسی ایک کے لیے مدری پوسٹ انشاءاللہ مدنی چینل کی طرف سے تحائف پیش کیے جائیں گے بنتے اسلم اطار آباد بنتے اسلم جیکبآباد اتار آباد ان کو مبارک ہو آپ کے لیے مدنی چلن کی طرف سے ان شاء پیش کیے جائیں گے نصیب آپ کا دیکھنے آپ میں سے کون آئے گا جو جواب بھی دے سکے آپ آ جائیں جلدی سے دیکھیں اس میں سے سوال ہوگا تو آپ نے جواب دینا ہوگا یہ بھی ہوگیا کون سا باکس لیں گے گرے جی گرے جی گرے بسم اللہ رحمان چلے آپ کے لیے بھی سوال ہے دیکھیں حاضرین ناظرین مشکل سوال ہے اعلی حضرت کا ایسا شیر سنائے جس میں دو مرتبہ اس میں پاک اللہ آیا ہو جی بتائیں گے آپ نہیں آتا جاؤ کوئی بات نہیں تشریف رکھے کون بتائے گا آپ میں سے دو بار اللہ کا نام آیا ہو ہیں یہاں پہ جواب دینے والے آپ بتائیں گے کیا بات مدری منہ جی السّلام علیکم وعلیکم السلام تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تیرے چشمے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے اسے جواب درست مانیں گے کہ نہیں ولح اللہ نہیں ہے لیکن اس میں جلالت تو اس کو نہیں کہتے نا یہ تو قسم کے معنیم میں اس کو جواب درست نہیں کہیں گے تشریف رکھیں آپ بتائیں گے اچھا آگے آ جائیں آگے آ جائیں جی اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے جواب درست ہے اللہ اللہ, اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے اچھا ایک اور شعر بھی ہے, ہے کسی کو یاد ایک اور شعر بھی ہے جس میں اللہ اجزا وجل کا استفاد دو بار ہے, ہے جواب دینے والے آپ بتائیں گے ماشاءاللہ اللہ آئیے آگے آ جائیے کیا نام ہے آپ کا محمد زیشان تاریخ ماشاء اللہ کون سا شعر ہے وہ اللہ اللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اللہ اللہ وہ سن لیں گے نہیں یہ غلط شعر درست نہیں پڑ تشریف رکھیں آپ بتائیں گے کون سا شعر ہے اعلیٰ آزت کا نہیں ہے اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے جی جی یہ اعلیٰ عزت کا نہیں ہے آپ کون سا بتا رہے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں یہ بھی اعلیٰ عزت کا نہیں ہے آپ کون سا بتا رہے ہیں اللہ کیا جہنم اللہ اللہ نہیں ہے وہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام جی آگے. جی جی جی اب مائک لے جائیں ان کے پاس اب میں آپ کے پاس آتا ہوں جلدی ہاں بھائی بتائیں گے کون بتائے گا چلے آدھا پڑھ دیں اللہ اللہ وہ بچمنے کی خبر آگے <سؤال> کون بتائے گا پورا کریں گے کریں جلدی اللہ اللہ وہ بچپنے کی بمن اس خدا با کی سورت پہ لاکھوں اس خدا بھاتی بھاتی سورت اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام جواب درست دے دیا ہے دونوں کو تحفہ آدھا آدھا کر لیں گے یہ بارہ ماہ میں ماشاء اللہ آدھا آدھا کیسے ہوگا یہ چلیں ان دونوں کو تحفہ دے دیں دوسرا بھی دے دیں ہمارے بہت اچھے اسلامی بھائی آتے ہیں سلسلے کی رونق بڑھاتے ہیں مدری چینل کے ناظرین ایک اور بھی شعر ہے اعلی حضرت کا جس میں دو بار اللہ اللہ آیا ہے کون بتائے گا اب ایک اور بھی ہے کون سا ہے اعلیٰ حضرت کا شعر چلے میں بتا دیتا ہوں اللہ اللہ یہ الو خاص ابدیت رضا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا یہ بہت پیارا بالکل درست ہے ماشاءاللہ اللہ جواب درست ہو گیا ہے میرا بھی اور ان لوگوں کا بھی سلسلہ جاری ہے چار نمبر ہیں جامعہ المدینہ والوں کے دو پوائنٹس سے خدام المساجد والوں کے آئیے کچھ کالس لیتے ہیں اپنے ناظرین میں سے کسی ایک ویور کی ویڈیو بھی چلانی ہے آپ کی فرمائشیں بھی لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مدری مقابلے کو اسی طرح جاری رکھیں گے درود پاک پڑیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاء اللہ اشفاق بھائی ضوقینات کا سلسلہ آپ کا بہت ہی بڑے بات کیوں نہ ایک آپ سے بھی سوال کر لیا جائے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کلام کس کا ہے اور پھر وہ کلام بھی ہمیں سنا دیجیے کے جس کے آخر میں یہ ام کافی الفاظ آتے ہوں بے قسو مجبور کی بے قسو مجبور کی ارش کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہوں اس کے حوالے سے تھوڑا آپ بتا دیجیے صرف آپ ہی بتائیں گے کسی اور سے مدرسہ اچھا کی اجازت نہیں ہے اچھا آپ نے اجازت نہیں دی کسی اور سے پوچھنے کی بےکسو مجبور کی دونوں مصروں میں آتا ہوں یہ سوال کیا ہے امیر علی سنت کا شعر ہے ہر خطا تو در گزر کر بےکسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی چلے آپ کا جواب ہم نے دے دیا ہے اب آپ بتائیے کتنے دن کا مدنی قافلہ دیں گے کال کر کے بتا دیجئے اگلی کال دیجیے سبز کر رہا ہوں ممتاز قادری میرا نام اور میں نے یہ فرمائشی ماشاء اللہ سبحان اللہ اگلی کال محمد عامر اطاری باب المدینہ کراچی سہید آباد سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ ہم پوری فیملی ذوق نان سیزن فائیو کا پانچواں مرحلہ ما دیکھ رہے ہیں الحمد آج آصف بھائی کی بھی آمد آمد ہے تو آصف بھائی سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام سنا دیں جزاک اللہ ان انشاءاللہ اگلی کال آج ہمارے ویور کی جو ویڈیو ہے جو نعت کی ہمیں بھیجتے ہیں ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرتے ہیں آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کس ویور کی ویڈیو آج چلائی جا رہی ہے تیار لےتے ہیں سو لذار تھے دن اے بہار روپے تھے آئے گا وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار بہت پیاری آواز میں نات پڑھ رہے تھے ہمارے عرب شریف سے یہ اسلامی بھائی ہیں سید زادیں ہیں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے اعلیٰ عزت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے چند شار سنتے ہیں پھر انشاءاللہ عاصف بھائی آپ سے منقبت سنیں گے اعلیٰ کی صلی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریل پر بنچھانے تو پر پر تو خبر نہ ہو چلے گا مینا کے لاد کا سکا چلے گا کے کھیلا نکا سک چنے گا نا کھیلا نکا سکا چلے گا آنا کلا نکا سکا چلے گا آمنا کھیلا گا کھیلا سرکار کیا من برتا چلدار کیا منہ برسا ہو سور کیا من برسا بلور کیا من برشمرا کر بولو ہابا سات کی آمد ہابا سا کی آمد ارحاب ہو سور کی آمد ارحاب سک چلے گا گام گلا سک چلے گا get okay. okay. lost کا پورنور گ سامانہ صبح کے شبے بیندر پرنور گیس مح کے شبے بیندر پردہ اٹھا گے کس کا شبے بین در پردہ صبح کے شبے بیلا در آگے لگی حکومت سکہ نیا چلے گا آگے لگی حکومت سکہ نیا گا بدلا ہم رنگ بدلا آل <سؤال> ہمیں رنگ بدلا صبح در روحل امین گاڑہ کعبے کی چھتے چنڈا روحل امین گاڑہ کعبے کی چھتے چنڈا تال شرا پریرا تال شنا فریشہ اللہ تیرے ستیہ یارے ری اللہ تیر ستیہ دیا نیو سمتا دیا در سیوا سمتا نسی با بے کشمے در باتا کے تھوچا میں تو نی کا باڑہ ساٹا کے تھوچہاں میں تی کا باڑہ ساٹا کے تھو جہاں میں تو نی کا باڑہ دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ تب کے چلے گا گا نکا سکا چلے گا نکاس سرکار کی آمد دلدار کی آمد مسور کی آمدور کی آمد اچھے کی آمل سچے کی آمد چلے گا امینا کلا چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے ذوق نات پانچواں پری کوارٹر فائنل ہے چار مقابلے چار سیگمنٹس ہو چکے ہیں اور اسکور بورڈ دیکھیے پھر اپنا شروع کریں گے پانچواں راؤنڈ کا نام آپ دیکھیں گے حروف تحت جی کس طرح سے چار مقابلے ہوئے ہیں آج زیرو زیادہ نظر آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں بہرحال کسی ایک ٹیم میں تو آگے بڑھنا ہے پانچواں مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے حروف تحت جی سل حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ کیا بات کی؟ سلامت سلامت <سؤال> حروف تاجی اردو کے میں کہا کرتا تھا 36 ہیں مجھے توجہ دلائی بھائی کہ ہمارے اسلامی بھائی نے 37 حروف تاجی ہیں اور ان میں سے کسی ایک سے آپ نے شیر پڑھنا ہے آپ جب اسے ویل کو گھمائیں گے تو اس کے سامنے جو بھی ہر ایرو کے سامنے آئے گا آپ نے اس سے شیر پڑھنا ہوتا ہے تیار ہیں آپ ہر حرف سے آپ نے شیر سنانا پڑ سکتا ہے اور مشورہ نہیں کرنا ہے آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا آپ کی مدد نہیں کرے گا اس لیے آپ تیار ہو جائیے خدام المساجد کی ٹیم سے کون آئیں گے آئیے شعیب مدنی بھائی سو گما کر آپ نے شیر پڑھنا ہے اس سے جو ہر سامنے آئے آرام سے آپ کو لگ نہیں جائے ایرو کے سامنے آیا ہے کیا ہے زال, زال سے شیر سنائیں پچیس سیکنڈ ہے ہر شیر کے لیے کئی <صفح> <سے شیر> <صفح> اشار ہیں زال سے پندرہ چودہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے زال یہاں سے کوئی مدد نہیں کرے گا اگر آپ سائلنس ہو جائیں تو بہت اچھا ہے وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آپ نے جواب نہیں دیا کوئی بات نہیں نشیف لے جائے زال سے کئی اشار ہیں لیکن نہیں دے سکے ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی زال آ جائے تو اس لیے ہم نہیں پڑھتے جو شعر ایک بار پڑھ لیا جائے گا وہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا کون آئے گا آصف بھائی ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے آج زیرو کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے گمائیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لیے بھی زال اچھا زال نہیں آ رہا हे, हे سے شیر سنائیں گے شبید خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نسارا کر سبحان اللہ! اللہ ایک جواب درست ہو چکا ہے اس میں ماشاءاللہ اللہ اگلے اسلامی بھائی کون آئیں گے سوہیل بھائی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آتے آہستہ بہت آہستہ کوئی بات نہیں الف حمزہ شیر سنائیں گے حمزہ علف. علف سے سنائیں ایک بار پھر مدینے اختار جا رہے ہیں آقا مدینے والے در پہ بلا رہے در پہ بلا رہے ہیں سبحان اللہ جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ اللہ اگلا کون آئیں گے سیدھے آگ سے بسم اللہ پڑھ کے گھمائیں گے آج سب ڈھیلا ڈھیلا گھما رہے چلے بھائی ان کے لیے آ گئے آپ تو یہاں پر توئیں چلے بھائی مجلس کی طرف سے زور ضوف مانا مگر سالم دل ان کے رستے میں تو تھکانا کریں شیر درست پورا کرنا ہے مگر ضوف مانا مگر دل ان کے رستے میں تو تھکانا کرے ذوف مانا مگر شیر, شیر میں کچھ غلطی شنگل ہے کر لیں جی آج پیر و مرشد میرے رہنما سرور سور، دل و جہاں میرے دلربا ہیں سرور دل و جہاں میرے دلربا ہیں شیر مکمل کر لیا ہے ماشاء اللہ وقت ختم ہو گیا غلطی یہ تھی ضوف مانا مگر یہ ظالم دل اے نہیں ہے یہ ظالم دل کوئی بات نہیں اللہ کون آئیں گے آخری سہیل بھائی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے اس مرلے میں ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے تین نمبر کی کمی ہے خدام المساجد کی ٹیم کو یہ یاد سے شعر آسان ہو گیا ہے جلدی اس میں بھی سوچیں گے آپ یاد, یاد سے شعر سنانا ہے نہیں آدارا شاید یہاں بیٹھے ہوئے مدری منہ بھی سنا دیں گے دس سیکنڈ ہے نہیں چلیں وقت ختم ہو رہا ہے یہاں سے شعر سنا دیں کوئی تو ہوگا اعلیٰ حضرت کا کئی اشار ہیں یہاں سے مجھے اشارہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے وقت ختم ہو گیا ہے جی ابھی آپ سنا رہے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے اب نہیں قبول ہوگا چلے کوئی بات نہیں آپ تشریف لے جائیں ابھی شعر سنا رہے تھے یہ پہلا مصرا سنایا وقت ختم ہو گیا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے بہرحال آخری اسلامی بھائی گھبرائے نہیں ابھی مقابلہ باقی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جامعت المدینہ کے آخری اسلامی بھائی لام سے آپ شیر پڑیں گے جی لمبیاتی نزیروں کا پیر ناس لیے شہید و سرا جانا کو تاج سو ہے کو شاہد شاہد دوسرا جانا اللہ اچھی تیاری نظر آ رہی ہے جامعات المدینہ والوں کی اور یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا جامعت المدینہ کی ٹیم سات پوائنٹ پر ہے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور خدام المساجد والے تین پوائنٹ پر ہیں چار نمبر کا فرق مٹانا ہے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمارے حاضرین میں سے کوئی ایک اسلامی بھائی کو ہم موقع دیں گے کوئی ایک آپ آ جائیں جلدی سے آ جائیں بسم اللہ پڑھ کے سیدھا ہاتھ سے آپ گھمائیں گے دیکھیے کیا آتا ہے ماشاء اللہ آپ نے بھی بہت ڈھیلا ڈھیلا گھمایا نون سے شیر پڑیں گے آپ جی تھوڑا ہی ہو جائے نہ ہو آرام اس کو مائک کا مائک میں پڑھنا ہے نہ ہو آرام اس پی کو سارے زمانے سے تھوڑی خاک لے کے آئے ان کے آستانے سے تھوڑی خاک لے کے آئے تھوڑی سی تھوڑی سی خاک لے کر گھر پہ جائے پھر پڑھ کیا کر رہے ہیں ہمت کریں اٹھا لے جائے تھوڑی تھوڑی خاک ان کے آستانے تھوڑی ہوتا ہے تھوڑی ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی اچھا رڑے ادا نہیں ہوتا آپ کا تھوڑی خاک ان کے آسان آستانے سے آپ کا جواب درست ہے آپ نے ارشاد رضا کا تمغہ لگا رکھا ہے بہت پیارا لگا ہے جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جنم میں رہنے کا مستحق ہوا علمان والحفیظ تو مدنی پھول بھی مل گیا آپ کے صدقے چک... میں ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے رحیم بش اتاری ان کو بھی توفہ پیش کریں گے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک اسی در کے آستانے کے قالین کے مبارک داغے تو انہیں کیا ملے گا ریاض الجنہ کے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اس کو یہاں سے اب لے کے جائیں گے اور آخری مرحلہ شروع کریں گے پانچ مرائل ہو چکے ہیں خدابل الا مسجد والے جو ہیں وہ چار نمبر کی کمی پر ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اب بھی دس کا مقابلہ باقی ہے آئیے شروع کریں اپنا آخری مرحلہ جس کا نام ہے سوچ سمجھ کر آخری مرحلہ ہے بہت ہی سنسنی خیز مراحل میں یہ والا مرحلہ لے جاتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اب بھی کسی ٹیم نے اپنی طرف مقابلہ پورا نہیں لیا ہے تین نمبر ہے خدام المساجد والوں کے سات پوائنٹ ہے جامعہ المدینہ والوں کے دس پوائنٹ کا دس اشار کا یہ مرحلہ ہے اور میں شیر پڑھوں گا جب آپ کو شیر سمجھ آ جائے آپ پڑھ سکیں تو بیل بجائیے گا بیل بجانے کے بعد وہی ٹیم شیر مکمل درست کرے گی اور نہ بتا سکے تو ایک پوائنٹ کم ہو جائے گا ویسے آپ کے پاس پوائنٹ کم ہیں آپ کی بیل کام کر رہی ہے جب آپ نے بیل بجا دی تو شیر رک جائے گا ٹھیک ہے مقابلے کے بعد بجاتے رہیے ابھی ٹائم کم ہے پہلا شیر دس اشار ہیں پہلا شیر پڑھنے جا رہا ہوں یہاں سے کوئی مدد نہیں کرے گا صرف سبحان اللہ کی سدائے ہوں گی آپ تو جوش میں ہیں نا پیسانے والا حضرت پہلا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے ہے ذکر میرے لب پر لپر جامعت المدینہ والے آج بہت ٹف تیاری کے ساتھ نظر آ رہے ہیں آصف بھائی دن کے ساتھ ہیں اکیس ہے ذکر میرے لبر شام جذبے کے ساتھ پڑے یا اے ذکر میرے لب پر ہر صبح شام تیرا میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا سوچ لیجیے سوچ سمجھ کر مرحلہ جاری ہے کوئی اور تو نہیں ہے جو شیر آپ پڑھیں گے میرے پاس بھی وہی ہونا چاہیے آپ نے پڑھا ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا جواب درست ہو گیا ہے آہ! ماشاءاللہ اللہ دوسرا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے کر رہے ہیں جانے کر رہے ہیں جانے والے کا پورا کریں گے کون فیصلہ کریں جانے تل شعر شیر درست پورا کرنا ہے سولہ سیکنڈ باقی ہیں جلدی کر رہے ہیں جانے والے حج کی جاؤں میں کہیں کر دو پھر تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی دو سیکنڈ باقی آپ اسی شیر پہ ڈن کریں گے آپ نے کہا رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی جواب پھر درست ہو گیا ہے اللہ عبر یہ تو مقابلہ نہیں لگ رہا چلے تیسرا شیر دیکھیں پیچھے رہ جانے والے زیادہ پوائنٹ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں اگلے مرحلے میں دو ایسی ٹیمیں آگے آئیں گی جو پیچھے رہ گئی تھی لیکن پوائنٹ زیادہ لیے تھے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں ابھی آٹھ پوائنٹ باقی ہیں تیسرا پوائنٹ تیسرا پھر رحمت باری سے چلو سوئے مدینہ پھر رحمت باری سے چلو سوئے مدینہ پچیس سیکنڈ آپ کے پاس ہیں ارے اتنا آسان شیر کوئی بیل نہیں بجا رہا جی خدام المساجد والوں نے ہمت کی ہے بیس سیکنڈ باری سے چلو سو اے مدینہ کچھ خاص بیل بجا کر آپ درست شیر پورا نہیں کر پا رہے بیل کی بجائے دی ذہن میں آیا تھا ابھی چلا گیا وقت ختم ہو گیا ہے شیر ہے اے کاش مقدر سے میسر یہ گھڑی ہو جواب پھر نہ دے سکے ایک پوائنٹ اور کم ہو گیا چوتھا شیر کوئی دن میں جی جامعت المدینہ کوئی دن میں یہ چوتھا شیر ہے یہ ایک پوائنٹ اور لگتا ہے لے جائیں گے جلدی کیجیے پندرہ سیکنڈ ہے بولو آپ سے کوئی دن میں یہ سراؤ جڑ ہے ارے او چھاؤ, آپ کا جواب درست ہے ارے وہ چھاؤ نہیں چھا والے چار شیر ہو چکے ہیں اور مقابلہ بہت ٹف ہو گیا ہے ٹف اس لحاظ سے کہ اب خدام المساجد والوں کے لیے ٹف ہے پانچواں شیر ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا جی جلدی کیجیے ان کی امت میں بنایا انہیں رسمت بھیجا یون فرمائے کہ تیرا رسم میں دعویٰ کیا ہے یوں فرما کہ تیرا رسم میں دعویٰ ہے دعویٰ کیا ہے سوچ لیجیے ابھی وقت باقی ہے یہ یہ ان اللہ سوچ لیجیے سوچ لیجیے آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے آپ بڑے کانفیڈینٹ لگ رہے تھے ماشاء اللہ آپ نے جباب پھر درست دے دیا ہے پانچ شیر ہو چکے ہیں چھٹا شیر اب مقابلہ فیصلہ ہو چکا ہے جامعت المدینہ والے جیت گئے آپ کچھ پوائنٹس لینا چاہیں گے تو جواب دیں گے خاک سورج سے اندھیروں سے جامعت المدینہ سب سے زیادہ پوائنٹس لینے والی ٹیم بنے گی یہ وقت کم ہے بائیس سیکنڈ ہے جلدی کیجیے خاک سورج سے اندھیروں خاک سورج سے اندھیروں کا اجالا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا جواب پھر درست ہے ساتواں شیر میں کیا اور کیا میری حقیقت جامعت المدینہ چلیں بھائی جلدی پورا کریں ساتواں یہ شیر ہے ایک اور پوائنٹ شاید یہ لے جائیں گے میں کیا اور کیا میری حقیقت میں ہوں میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاز ہے کے ہاتھ نہ پوچھو سوچ لیجئے میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو جواب پھر دست ہو گئے شیر اب ہے آٹھواں شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے سب تمہارے در کے رستے آٹھواں شیر سب تمہارے در کے رستے پچیس سیکنڈ میں کوئی بھی بیل بجا دے گا تو وہ شیر پورا کریں سب تمہارے در کے رستے نہیں یاد آ رہا ان کو بھی کوئی بھی نہیں جواب دے گا دونوں نے معذرت کر لی ہے کوئی دیکھیں یہاں حاضرین میں سے کسی کو یاد ہے سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہے خدا ہو اعلیٰ حضرت کا شیر ہے جواب کوئی بھی نہ دے سکا کسی کو پوائنٹ نہیں ملے گا آخری دو شیر باقی ہیں حصول برکت کے لیے پورا کرتے ہیں نواں شیر ماں جب اکلوتے جی جلدی کیجیے اب اب کس بات کی تاخیر ہے چھوڑے آ آ کے بلاتے ہی بلاتے یہ ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو لگتا ہے اگلے مرحلے میں بلا لیا گیا ہے آپ نے چہرے پہ مسکراہٹوں کے ساتھ شیر پورا کیا غلط ہو گیا تو بھی کوئی بات نہیں بہت سارے ان کے چہرے پہ افسردگی ہے ان کے سپورٹر بھی خاموش ہو گئے کوئی بات نہیں ہوتا ہے آخری شیر شیر ہے میرے چاند میں سب کے المدینہ والے تو آج بازی لے گئے پوری جی مقابلہ آپ نے میرے چارد میرے سد کے آ جا ادھر بھی چمک کو کلی گو سے آزو چمک کو دل کی کلی ہو گلی ہے کہ گلی ہے گلی گلی چمک اٹھے دل کی گلی گو سے آزم آپ نے دیکھا مقابلہ جامع المدینہ والے جیت گئے ہیں خدام المساجد والوں نے آج مقابلہ جو کیا ہم ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے کوشش کی اچھی تیاری نہ تھی بہرحال لیکن ماشاءاللہ یہاں پر آئے منچ پر آئے اور اب مدری مقابلہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو آپ تشریف لائے آپ نے اپنا وقت بھی دیا اور کوشش بھی کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کس طرح یہ مدری مقابلہ آگے تک پہنچا ابھی دو منٹ آپ لوگ مزید بیٹھے اس کے بعد اٹھئے گا کیمرے لگے ہوئے چھ مرائل سے گزر کر بہرالٹی جامعہ المدینہ پندرہ پوائنٹ پر ہے دو پوائنٹ ادام المساجد والوں نے لیے اور مدنی مقابلہ آپ نے دیکھا ان کل رات نو بجے ہفتہ وار اجتماع کے بعد پھر ہوگی آپ سے ملاقات ہم دیتے ہیں جامعت المدینہ والوں کو ایک بار پھر مبارکباد اور جو پیچھے رہ جانے والے ٹیمیں ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی نام آ جائے مایوس نہ ہو آئیے نعرہ لگائیں پیسان اعلیٰ حضرت غیبت کے خلاف جنگ ناصیبت کریں گے نا سنیں گے مدینہ صلو اور اللہ علیہ وسلم